صورت القیامہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم و بُّ القیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم و بن نفص العامہ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی ملامت کرنے والا نفس خود كنسان ملامت کرتا ہے گلٹ ہم جس کو کہیں یا کسی دوسرے کو برا کام کرتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے جس کو ہم بلیم کہتے ہیں یہ انسان کے اندر ایک شعور موجود ہے ایک چھپی ہوئی عدالت ایک جج انسان کے اندر بیٹھا ہے کوئی بری بات کوئی بری سوچ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے بچوں کو بھی جب شعور آتا ہے یہ سن کی جاگ جاتی ہے ضمیر کی جیسے ان کو پتا ہو اگر کہ کوئی کام وہ کر رہے ہیں جیسے امی نے منع کیا ہے یا کوئی چیز ان کے پاس ہے کہ ماں نے منع کیا کہ ٹافی نہیں کھانی اب ماں کو آتے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں نا چھپاتے ہیں کیوں چھپایا انہوں نے ضمیر نے ملامت کی نا پھر بڑے ہوتے ہیں برائیاں کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو ایکسکیوز بناتے ہیں بہانے بناتے ہیں ایکسکیوزز کیوں بناتے ہیں دل میں چور ہے پتہ ہے غلط کام کیا ہے اسی لیے ایکسکیوزز بناتے ہیں ایک تھا کانٹ کے اے این ٹی اس نے کہا کہ اللہ کے وجود پر دو چیزیں دلیل ہیں اسٹاری ہیونز اوپر تاروں بھرا آسمان اور اندر جو یہ ضمیر بیٹھا ہے تو جب ایک جج ہمارے اندر بیٹھا ہے ہمیں جج کر رہا ہے تو آخر کیا مشکل ہے کہ ایک دن آئے کہ جب سارے انسانوں کو اللہ جج کر لے کچھ مشکل نہیں اس کا تجربہ تو خود ہر انسان کو ہوتا رہتا ہے سب السان اللہ نچ ماضام کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکیں گے بلا کیوں نہیں قادرین الا ان نسوی بنانا ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں یعنی کوئی یہ سوچے کتنے سارے انسان ہوں گے سب کے ایلیمنٹس اور سب کے سیلز اور سب کے پارٹیکل مل گئے ہوں گے كنفیوژن ہوگا کہا کہ تم اس فکر میں مت رہنا اللہ سب کو بنا کر کھڑا کر دے گا پورے تشخص کے ساتھ پوری آئیڈینٹی کے ساتھ کوئی كنفیوژن نہیں ہوگا تمہاری فنگر ٹپس تک ہم درست كر دیں گے یہ بنان کا لفظ بڑا معنی خیز ہے سائنس نے تو 1880 میں اس بات کو جانا کہ انسان کے انگلیوں پہ جو نشانات ہیں یہ ہر انسان کے اپنے خاص ہیں اور یہ اس کا ایک طرح کا سگنیچر ہے 1880 میں ایک برٹش سائنٹسٹ تھے ہنری فولڈ انہوں نے یہ ڈسکوری کی کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس اس کے اپنے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ بدلتے نہیں ویسے کے ویسے رہتے ہیں اور چودہ سو سال پہلے آپ دیکھیں قرآن نے یہ بات لکھ دی بتا دیا ہم کو کہ تم کو تو پوری آئیڈینٹی کے ساتھ ہم کھڑا کریں گے تمہاری فنگر ٹپس تک درست ہوں گی کیوں انسان بنا کرتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی وجہ بتائی بل یرید ال انسان یف امامہ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدامالیاں کرتا رہے وہ سیلف ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا نہیں چاہتا وہ اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتا اس لیے کہتا ہے کہ انکاری کر دو یس ایانا یوم یو پوچھتا ہے کب آنا ہے وہ قیامت کا دن فضا برعل بصر و القمر و جمع شمسمر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے اس وقت یہی انسان کہے گا یہ جو ہے نا سمارٹ ایلک بہت انٹیلیجنٹ جو بنتا ہے بہت اسکیپٹک اپنے علم نے مغرور اتنا کر دیا کہ قیامت اس کو لگتا ہے کہ امپوسبلٹی اس لیے کہ میرے علم کے احاطے میں نہ آ سکی چونکہ میں لیبارٹری میں ثابت نہ کر سکا اس لیے قیدی نہیں آئے گی اسی کا حال بتایا کہ دوڑتا پڑے گا قیامت کے دن یقول ال انسان و یوم اِدن عین المفر یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں الا رب کا یوم ادن المستقر وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے دنیا میں تو اللہ کے کلام سے منہ مو موڑتے رہے اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں یونب الا انسان ہو یوم ازم بے مقدمہ و اخر اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا کیا پرائرٹی پر رکھا کیا پوسٹ کیا کیا پریفر کیا کیا ڈیفر کیا جو عملِ سعل کر سکتا تھا کیا وہ قدمہ ہو گیا اور جو کر سکتا تھا اور نہیں کیا وقت ضائع کر دیا ڈیفر کر دیا وہ اخر چھوڑ دیا چھوٹے چھوٹے نیکیاں بعض دفعہ نہیں کرتے اپارچونیٹیز آتی ہیں بڑی بڑی نیکیوں کی بھی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں افسوس ہوگا قیامت کے دن انسان کو اس پر بل و اعلیٰ نفس ہی بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وہی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہو پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس روز کچھ چہرے تر تازہ ہوں گے الہ ربی ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ قیامت کا نقشہ ہے صحابہ نے پوچھا کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہوں لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھ سکو گے یہ آیات کس کو اپیل کریں گی جس کو اللہ سے محبت ہو دنیا میں اگر کسی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوتا تو ان کی تڑپ دیکھنے والی ہوتی ہے ایک ایک سے پوچھتے ہیں کہ ماں کیسی تھی شکل کیسی تھی بولتی کیسے تھی کتنی ان کو تڑپ ہوتی ہے تو ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھنے کی تڑپ نہ ہو انسان کے دل میں کتنی بڑی خوش قسمتی الا رب بہا اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں تو رب کعبہ کو دیکھنا اس کا دیدار اس کی تمنا ہونی چاہیے دلوں میں وہ وجوہ ہوئیں یوم ازم باسرا اور کچھ چہرے اداس ہوں گے تدن عین یو فلا بحا اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتا ہونے والا ہے کلّ ہرگز نہیں ابھی قیامت کے ذکر کے بعد قیامت سغرا موت و مماتا فقت قامت قیامت ہو کلّہ ہرگز نہیں اذا بلاغت تراقی جب جان حلق تک پہنچ جائے گی وکیل من راق اور کہا جائے گا ہے کچھ جھاڑ پھونک کرنے والا ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے سب کھڑے ہیں جان جا رہی ہے نہیں روک سکتے اتنے بے بس وضن انفراق اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے و تفت ساخ اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی بے بسی کا عالم ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہو ہلا نہیں سکتے دور نہیں کر سکتے اس کو ایک دوسرے سے کمزوری اتنی جان پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے پھر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آ کر کالر بونس کے بیچ میں جو جگہ ہے یہاں پھنس جاتی ہے آ کر اور پھر ایک ہچکی निकल آتی ہے اور نکل گئی اس کے بعد پہلے زبان بند ہوتی ہے پھر آنکھ بند ہوتی ہے پھر کان بند ہو جاتے ہیں ابھی کتنی نعمت ہے نا ابھی سب کچھ ہے ہمارے پاس پندی دوہری مصیبت کا دن ہوگا دنیا سے جدائی کا غم آخرت کے معاملے کی فکر دنیا کا آخری دن آخرت کا پہلا دن مل رہے ہوتے ہیں موت کے وقت الہ رب کا یوم المساق وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے احسب ال انسان و عں یت رکا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بے چھوڑ دیا جائے گا ایسی چرچک کے ختم ہو جائے گا نہیں ہو سکتا یہ یہ خیال دراصل انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے اعمال کی طرف سے لا لاپرواہ کر دیتا ہے آخرت کا خیال ہو کبھی انسان غافل یا لاپرواہ ہو نہیں سکتا علم یقو نتفت منی کیا وہ ایک حقیر پانی کا نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لو تھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے آزاد درست کیے فجا من حج نے زکر اول انسا پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں یہ ہو جو ہے من ہو کی ضمیر نطفی کی طرف جا رہی ہے پرانے وقتوں میں بیٹی ہونے کی ذمہ داری عورت کے کاندھوں پر آتی تھی چودہ سو سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ عورت کا کچھ ہاتھ نہیں اس کے اندر کہ بچہ بیٹا ہوگا یا بیٹی بلکہ منی کی بوند فیصلہ کرتی ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی عورتوں میں صرف ایکس کروموزومز ہوتے ہیں مرد میں ایکس اینڈ وائی کروموزومز ہوتے ہیں یہ آج ہمیں سائنس نے بتایا قرآن نے تو کب بتا دیا تھا علیہ سزال کا بے قادرین علاؤ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے بلا بنا ذالک من شاہ دین بالکل زندہ کرے گا ہم خود اس پر گواہ ہیں سورت ادھر مکی صورت ہے دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا الل انسان حینم منت لم یقن شعیع مذکورا کہ انسان پر ایک لام و طویل وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یعنی ایونز گزر گئے ایجز گزری اس پر ایک ایسا وقت بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستہ دکھایا اماں شاہ کے راہوں و اماں کفورا خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساگر گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یوفون بن نظر یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں نظر کیا ہے دراصل کچھ فرائض ہیں جو اللہ نے ہم پہ رکھے ہیں ان کو تو بجا لانا ہی ہے کچھ نوافل ہوتے ہیں نیکی کے کام ہوتے ہیں جو انسان اپنے اوپر خود فرض کر لیتا ہے مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی یہ نظر ہے نظر کو پورا کرنا چاہیے ویسے نظر سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ انسان صدقہ کر دے شرط نہ لگائے اللہ کے ساتھ کہ یہ کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گی یا نماز پڑھوں گی یا کھانا کھلاؤں گی محتاجوں کو یہ کام پہلے کر لینے چاہیے نظر کے لیے کہ نظر کچھ نہیں کروا سکتی کنجو سے بس کچھ مال نکلوا لیتی ہے تو یہ اس طرح شرط بان کے نظر یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے لیکن جب نظر انسان مانے تو پوری ضرور کرے اور اس سے بہتر ہے کہ کام کے ہونے کا انتظار نہ کرے کام کے ہونے سے پہلے ہی کر لے ہوا تو بھی میری بہتری اور نہ ہوا تو بھی میری بہتری دونوں ہی طرح انسان کی اپنی بہتری ہے اللہ بہترین فیصلہ کرتا ہے ہمارے لیے یوفونہ بن نظر و یقا فون یومن کانہ شررحو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے و جزاحم بیما سبرو ان کے صبر کے بدلے صبر وہ بیج ہے جس سے تمام اچھے اعمال پھوٹتے ہیں صبر وہ سودا ہے جس کے بدلے جنت ملے گی جنت او وہ انہیں جنت و ریشم لباس عطا کرے گا وہاں وہ اونچی مستندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑا جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے اور شیشہ بھی کیسا قواریرہ من منفت شیشہ بھی چاندی ملا ہوا کرسٹل بھی اعلیٰ ترین مشروب بہترین سرو کرنے والے بہت اچھے اور وہ کنٹینر جس میں سرو کیا جا رہا ہے بہترین ایک مشروب ہے اس کو آپ پلاسٹک کے گلاس میں پیئیں اور اسی کو کرسٹل کے گلاس میں پیئیں مزے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا تو بہترین خوبصورت ترین کروکری کٹلری وہاں پر ہوگی قدروہ قد تقدیرہ شیشے بھی چاندی کے قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا یعنی اب دیکھیے دنیا میں جو ڈرنکس ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ ڈرنکس کے ڈفرینٹ گلاسیز یا کپس ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ٹرکش کافی ہے وہ بہت چھوٹے سے کپ میں دی جاتی ہے یا لسی ہے لسی بہت, بہت بڑے گلاس میں بھر کے دی جاتی ہے اگر اس کو الٹا کر دیں ٹرکش کافی کو اتنے بڑے گلاس میں بھر کر دے دیں اور لسی کو وہ چھوٹے سے کپ کے اندر دے دیں تو مزہ نہیں آئے گا تو بالکل اسی طرح بالکل اندازے سے بھرا ہوا نہ اتنا زیادہ کہ بچ جائے نہ اتنا کم کہ پینے کے بعد پھر گلاس کو دیکھیں کہ شاید کچھ اور ہو اس کے اندر وہ یوسقو نا فیحا کا سن کا ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پہ جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ادارہ ایتا ہوں ہنسیپت ام تو منے دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے سرو کرنے والے خادم بھی اتنے خوبصورت صاف ستھرے سموت ان کی موومینٹ گینی کے ٹکرا رہے ہیں اور ٹھوکر کھا رہے ہیں اور جبیل کی گر رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں آرام سے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہوں گے نہ ایسے کوئی بڑے بڑے مرد کے داڑھی اونچھوں والے کے ان کو دیکھ کے گھینا اور ڈر لگے نہیں منصورہ موتیوں کی طرح وہ اظہار ای تم مرعتن عیمم وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمت ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا دنیا میں تو دیکھیں آپ کسی اچھے سے اچھے ہوٹل میں کھائیں بہترین ماحول بہترین کھانا بہت خوش باہر نکلتے ہیں کوئی فقیر کھڑا ہے کوئی بھوکے بچے آپ کا دامن پکڑ کر بھیک مانگ رہے ہیں سارا انسان کا مزہ ختم ہو جاتا ہے نا گلٹ آ جاتی ہے کہ جتنے میں ہم نے کھایا یہ تو پورا مہینہ کھا لیتے اپنا مزہ اپنا لطف اپنا سرور ختم ہو جاتا ہے جنت میں ایسے نہیں ہوگا ہر طرف سلطنت تھی سلطنت اور نعمتیں ہی نعمتیں آل ہوم فیاب و سند سن ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ ثقواہ ہوں رب طہورا اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اللہ میزبان کیا شان ہوگی ان مہمانوں کی یہاں کسی وی آئی پی کے گھر ہم چلے جاتے ہیں تو تذکرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے کہ فلاں وی آئی پی کے ہاں گئے تھے اس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا تو اللہ بھی تو ہمیں انوائٹ کر رہا ہے نا جنت کی طرف ان نہاد کان لکم جزا او وقان سا مشکورہ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اب کیا ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا ابھرے یہ جنت حاصل کرنے کی راستہ دکھا دیا گیا عرش سے فرش پر لے آیا گیا کہ قرآن کو فالو کرو جنت کا دروازہ ہے فصبر الحکم ربی کا لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تصبیح کرتے رہو یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں ان نہاد ہی تذکرہ یہ ایک نصیحت ہے فمنشا تخلا رب ہی ثویلا اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو چاہے رب کی طرف چل پڑے لیکن خود سے نہیں ہو سکتا دعا کرنی ہوگی دعا مانگو اللہ توفیق دے گا صورت المرسلات مکی صورت ہے مرسلات کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی جانے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا نا ذکرا اذرا او نذرا انما توعدون لا واقع قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیدر پہ بھیجی جاتی ہیں پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے پھر جب تارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے وہ ادھر رسول وعقت اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا ای ان لی ای یوم اجلت لیوم الفصل کس دن کے لیے معاملے کو موخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے جدائی کے دن کے لیے وما ادراکا ما یوم الفصل اور تم کیا جانو وہ فیصلے کا دن یا وہ جدائی کا دن کیا ہے؟ ویلوین یوم اذل للمکذبین تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے علم نو لکلولین کیا ہم نے اگلوں کو حالات نہیں کیا پھر انہیں کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں وہی لوئیں یوم عذلمکبین تباہی ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے اس قرآن کے بتائے ہوئے معیار کو جٹلا دیا آخرت کو کوستران نہ مانا جیسے قرآن نے بتایا اپنا میار بنا لیا علم نخلقم اما امین کیا ہم نے حقیر پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں وہی لوئیں یو مذمتبین تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج اللہ کی قدرت کو جھٹلاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ ان پر قادر نہیں وہ فری ایجنٹ ہیں اسکاٹ فری جو مرضی کریں تباہی ہے ان کے لیے کیوں جھٹلائیں اللہ کی قدرت اللہ کی پکڑ کو المنچ العردا کی فاتح آحیہ ام و امواتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اور اس میں بلند اور بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا وئی لوئیں یومقدبین تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں ہنستے ہیں نعمتوں کا ذکر سن کے تو جو دیمت کو جھٹلا دے جنت کو جھٹلا دے اللہ اس کو جنت نہیں دے گا جو جہنم کو جھٹلائے اسی میں داخل کیا جائے گا انطلقو چلو الا ما کنتم تم تکذبون اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے انطلقو چلو اس سائی کی طرف جو تین شاخوں والا ہے لا ذلیلن نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ولا لا من اللہب اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں وہی لوئیں یوم عذل لمقضبین تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے ہاد یومولہ یوم تقون یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں وہی لوئیں یوم عذل لمقد تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے انل مطین فی لال و اون و فوا کے ہماں یشتہ کلو وشربو ہنی بما کن تم متقی لوگ آج سائیوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ان نہ کدالِ کجزل محسنین ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں وہ لوئیں یو مل لمقبین تباہی ہے اس روز جٹلانے والوں کے لیے آپشن ہے نا محسن بنو یا مکذب بنو جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا کلو و تمت و مجرمون کھا اور مزے کر لو تھوڑے دن حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے فبی ائی حدیث ہو <يُمِنُون> اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر کہ یہ ایمان لائیں جواب میں کہیں آمنا باللہ اللہ ہم ایمان لائے شعوری طور پہ خود کو جھٹلانے والوں سے ہم الگ کر لیں ولاخر داوانہ انمد اللہ رب العالمین دعا کر لیجیے